و ماں تفر رکھوں ماں جا مَا جا ہوں علم بغیر میں نہ ہوں اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اب یہ جو اقامت دین کا دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرک تھے فرمایا کہ اے مشرک اے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کے لیے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو قبول کر سکے کب ہو رہا مشرقین تو بہت مئی دے اس سے البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہل کتاب جو ہے یہ تو واقف ہے اللہ سے کتاب سے تم سے جیل سے اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں یہ تو آسانی سے مان لیں گے یہ بھی امید نہ رکھی آپ یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا کس لیے بماں تفرقو علام امباد ماں جا علم بنگیم میں نہ یہ آپس میں زندم زندہ ہے آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بہت میں یہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لیں گے آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے یہ شرم دونوں کا قبلہ ہے لیکن ایک نے شرقی کر لیا ایک نے گرمی کر لیا جب اہل کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں بہن لکتور کتاب اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب کالت یہود ریاست النصارا آلاش ہے وہ کالت النصارا ریاست اللہ آلاش ہے وہ یقیناً کتاب تو اے نبی آپ کو کیسے مان لیں گے توقع نہ رکھیے تو اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوسی ہوتی ہے بی پرڈ فار دی ورسٹ پھر جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کی امید رکھیے امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی ہو جائیں گے تھک جائیں گے قبل عدل مشرقین اب یہ دیکھیں اقامت دین کی جد و جو اتنی مشکل شہر کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں مشرقین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی ان اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے وہ ماتفر رکھو اللہ ما جا بغیم بین و لولا کل مت ان سبق الرب کا اجل اور اگر وہ بات پہلے ہی سے رب کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک اجل ایک ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے و نظیر نبور رسول کتابوں میں بادہ <بَعْدِهِم> اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد لفی شک کی مند مریب وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں شکر کو شبہات میں مبتلا ہو گئے جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آکر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں آپس میں و غریبان ہیں لڑ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں اور پھر ان کا کردار یہ ہے تو کیا ہے اس کتاب میں پھر در لوڈ کیجیے اس کو اولس کتاب امباد نفی شکم بنب ان کے اندر شکو کو شبہات وہ پیدا ہو جاتے فل ظال کا فد و آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے ظال کا اشارہ کدھر ہوگا انعقیم الدین اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے وسطیم کا ماں اوڑتا آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے دین کو غالب کرنے کی جد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اسی پر جمے رہیے نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس یہ تو چاہیں گے کمپرومائز کرنا بدول اور فی الدین یہ کافی تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائے لیکن آپ نہیں آپ کھڑے رہے الحق کو بھی رب سورت کا حق میں ہم پڑ چکے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو چاہے پورے پر ایمان لائے جو چاہے چھوڑ دیں اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے فن ذالے کے فت ہو وسطیم کما ہو ان کی خواہشات کی پیروی نہ یہی بات ہے جو پھر آگے سورہ بقرہ میں آئی آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نازی تو بعد میں ہوگی نا ابھی پانچ سال کے بعد نازی ہوگی سورہ بقرہ لن تردان کر یہود وسارا حتہ تبیہ مل لتا ہوں اے نبی یہودی آپ سے رازی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو ہماری گدیاں ہیں ہماری خانقاہیں چلی آ رہی ہیں ہمارے مدرسے ہیں ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسندیں ہیں ہماری ہمارے پیچھے تو ہم تمہارے پیچھے پڑے بڑی اہم ہے یہ تین آیتیں بڑی اہم ہیں بڑی اہم شرح علک امن دین سے شروع ہو کر اور یہ پندرہویں آیت پھلے زال کا فد و سستکین کا ماں امرتا ولابن تو بے ماں اللہ کتاب کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازک کی ہے یہ گویا کہ خلاصہ یہ سورہ حامی کا وہ کتاب چھ دفعہ جو کتاب کا ذکر آیا ہے اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی اتنے ربے کا واقف بربل کر عمر تو لے آ اور کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ماں بہن قائم کروں تم مجھے کوئی وائز نہ سمجھو واز گو وائز قصہ گو واز کہنے کے لیے آئے اچھی باتیں کہیں لوگ بھی گردن جھکا کے سن لیتے ہیں یہ بھی واضح کر کے کہ چلے جائیں گے کچھ خدمت کر دیں گے ان کی کچھ پیسے ان کو ہم دے دیں گے اللہ اللہ خیر سل ایک محفل ہم نے منعقد کر لی ثواب ہو گیا باقی نہ وہ کہتے ہیں کہ حرام خوری چھوڑو نہ ہم نے چھوڑنی ہے وہی کرنا ہم نے جو ہم کر رہے ہیں ہاں مجلس ہم نے کر لی عید میلاد منا لی ہم نے اتنا بڑا جلوس کر لیا اتنے بڑے بڑے علماء آ گئے اس کے اندر اور بڑا عمدہ ہمارا شو ہو گیا ٹھیک ہے تو میں وہ نہیں ہوں حضور نے فرمایا مجھے حکم امایا دل کام کروں جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا لوگوں جب بیڑ کے خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک کبھی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں اور حق کبھی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کرے عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا وہ عمر تو لے آ دینا بینا کو اللہ ربنا و رب ویسے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اللہ امالون حکم امال حکم ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے تمہارے لیے تمہارے امال ہے اللہ حجت بیننا آپس میں حجت بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ ججما بیننا اللہ ہمیں جمع کر دے گا یا تو اس دنیا میں جمع کر دے گا یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتوں قریب ہوتے ہیں وہ کہہ رہے نہیں اس نہ کرو اس کر لو مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے طریقہ کار یہ نہیں یوں کرو کہیے بھائی دیکھیے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے اس پر کام کر رہے ہیں ہمیں وہ صحیح معلوم ہو رہا ہے آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجئے اس میں حجت بازی کی کیا ضرورت ہے آپ بھی مخلص ہیں ہم بھی مخلص ہیں مقصد ہمارا ایک ہے آج تو کل جمع ہو جائیں گے یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جسے جس صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا جڑ جائیں گے جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے آپ اس پر عمل کیجئے ہم اس پر عمل کریں گے اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا اللہ اعمالکم لا جتا بیننا و بینکم اللہ اللہ ہمیں جمع کر دے گا آج نہیں کل کل نہیں تو پرسوں جیسے مینا سے چلتے ہیں قافلے لاکھوں کافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں اور وہ آٹھ نو دس سڑکیں ہیں سڑکیں کیا ہیں وہ سب کے سب فٹ بال کے گراؤنڈ ہیں چل رہے ہیں قافلے لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے بابین فاصلے کم ہو رہے ہیں تو اگر تو ہماری منزل واقعی اقامت دین ہے تو چاہے ہم اس سڑک سے آ رہے ہیں چاہے اس سڑک سے آ رہے ہیں آگے پہنچ جائیں گے اللہ یجماء البینہ میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے نا اور بال اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے مصیر ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علی ہو جائے گا ویج اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی یعنی اسادابقن میدان میں آگئے ہیں اور اب تو انتظار ہے تو بن نظیر تب بحسان اب لوگ آئیں جوک در جنک آئیں فوج در فوج آئیں لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بازی کر رہے ہیں حجت الب ہی ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے پادر ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وہ الم اور ان پر اللہ کا غضب ہے وہ لہم عذاب الشدید اور ان کے لیے سخت ہے اللہ الذي انزل الكتاب بالحق حق یہ کتاب اور میزان ایک آیت میں جمع یا یہاں ہے یا سورہ حدید میں سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس لقد ارسلنا رسول اللہ وانزلنا بیناک الكتاب انزل نام الکتاب اب الزان یا یہاں ہے اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان میزان, میزان وہ نظام ہے دین حق کا کتاب نے حق مقرر کر دیا ہے میزان توڑ کر دیتی ہے پھر اللہ نے دین کو مقرر کر دیا لیکن دین کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو دین کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے اللہ نے تمہیں کتاب بھی دی ہے نظام دیا ہے میزان دی ہے مماجودی کا لال لسا کا کری کیا پتا کہ قیامت تھوڑی قریب آئی کھڑی ہو اور اساتذ سے مراد میری قیامت تو میری موت ہے تم اگر اس میزان کو نصب کرنے کے لیے تن من نہیں لگا رہے ہو تو کیا پتا محلت عمل کل ختم ہو جائے کیا پتا ہم میں سے کسی کو کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو کیا پتا تاخیر و تعویر میں وقت طے کرنا سب سے بڑی حماقت ہے یاج لو بےحل لا یو من اس قیامت کے لیے جلدی بچا رہے ہیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ لذیذ عمل و جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں و ترسا رہتے ہیں جو سورہ نور میں ہم نے پڑھا خا فون یا تقلب و فی القلوب وق <الصَّار> وہ لوگ تو اس مقام میں بلند پر پہنچنے کے باوجود لرزہ اترسا رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہوگا اللہ ددین آمنو مشکل امینا وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے آ کر رہے گی اللہ مارون نفی سات نفی برال آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس میں شک و شبہ کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں اللہ لطیف ہوں گے باد یض کو میش اللہ بہت باریک مین ہے اپنے بندوں کے لیے اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی اقامت دین کی جد و جہد میں یہ فکر نہ تمہیں ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے میں آپ کو حضرت مسیح کا وہ قول بھی سنا چکا ہوں جو متی کی انجیل میں کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے پیو گے کیا جنگل کی چڑیاں جو ہیں جو نہ ہل چلاتی ہیں نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں لیکن صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہے تو وہ رب جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا کیوں تشویش کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے جنگل کی شوشن کو نہیں دیکھتے کہ جیسا خوبصورت لباس اللہ نے اسے دیا ہے سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوقت کے باوجود ویسی پوشاک نہیں رکھتا تھا تو جو اس گھاس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے جو آج ہے کل جلا جائے گی کیا وہ تمہیں نہیں؟ تمہارا تن نہیں گا لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے فرمایا لا لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے ایک دفعہ یکسو ہو کے فیصلہ تو کرو کیا اپنے آپ کو وقف کرنا اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں سے رشت دے گا جہاں سے تمہیں گمان تب نہیں ہوگا من یا تقیلہ یا مخرجن و یرز ہو بن ہے سو دا لیکن اس کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے تمکول ضروری ہے ہاں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لے لیتا ہے سختیاں بھی آ جاتی ہیں پھر آدمی ثابت کر دے کہ میں, میں تو یکسو ہوں اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیا اللہ کے راستے کھول دیتا بہو قبی العزیز وہ تو بہت قوی ہے زبردست ہے اب یہ جو مضمون آگے آ رہا ہے یہ وہ ہے جس کی کہ کلائمس ہم پڑ چکے ہیں سلح من اسرائیل مانشا مرید یہاں وہی مضمون مختصر آ رہا ہے من کانا یورید ورسل آخرت ندیر لہو فی ہر سہی جو شخص کے طالب بن گیا ہو آخرت کی کھیتی کا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے ومن من کانا یورید و دنیا اور جو بن گیا ہے دنیا ہی کی کھیتی کا تالب نوتی منہا مسمر سے اسے کچھ دے دیتے ہیں تباہ لہو فل آخرت من نصیب پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے ہم لہو شرکاؤ شروع لہم من معلوم یادم بہ اللہ یہ شرک کے معاملے میں یہ مضمون بہت اہم ہے ایک تو بار بار آیا ہے کہ نہ اللہ نے کوئی سند اتاری نہ سلطان اتاری نہ کسی کتاب میں اس کے لیے کوئی دلیل اتاری کہیں کچھ ہے ہی نہیں لیکن یہ بات جو ہے یہ منفرد ہے یہ سورہ مبارکہ اس بات میں کیا ان کے کوئی ایسے شرکا بھی ہے کہ جنہوں نے انہیں کوئی دین دیا ہو کوئی قانون دیا ہو کوئی نظام دیا ہو لات ازامعت ہو بل کوئی انہوں نے تمہیں کتاب دی ہے کو شریعت دیے کوئی نظام دیا شرکا شراؤ لہم, لہم یا جس کے کہ اللہ نے عزم نہ دیا ہو حکم نہ دیا ہو اگر تو واقعی کوئی الہ ہے کوئی واقعی ہے تو اسے دینا چاہیے یہ نظام ہے تمہارے لیے نظام کے بغیر کیسے الہ ہو گیا ام لہم شرکا کیا ان کے کوئی ایسے شرکا ہے شرح من میندین کہ انہوں نے دین میں کوئی شے ان کے لیے ایسی طے کر دی ہو کہ معالم جس کے لئے حکم الیہ اللہ نے اللہ اللہ کل الفصل اور اگر ایک فیصلے کی بات جو ہے وہ پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی عید کے درمیان فیصلے کر دیے جاتے وہ ان ظالمین لحم ازام النلیم اور ظالموں کے لیے تو بہت دردناک حساب ہے طرف ظالمین مشفقین کا سبو اب قیامت نقشہ کھینچا جا, جا رہا ہے تم دیکھو گے ان ظالموں کو مشرکوں کو کافروں کو ڈر رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے تصور سے مماں کسبو سبو اسے تو پتا ہوگا بال انسان ولا نفس بسی رہا انسان کو تو معلوم ہے اپنی کیفیت تو معلوم ہے اسے. تو تو نرزاں اترساں ہوں گے تو وہ ہوا واہ کہ اور وہ ان کے اوپر پڑھنے والا ہوگا اب. جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ گویا کہ اب ان کے سروں پر ٹوٹنے گرنے والا ہوگا بلدین عامن و الصالحات اور اس کے برکس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے عمل سال کا حق ادا کیا پھر اوزات الجنت وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے لہمائش نائم درب ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس جو کچھ وہ چاہیں گے ضالق فضل یہ بہت بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہو جائے گی ظالب الزین منو یہ ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے اُل بندوں کو اللہ عامن عام السالح جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ علیہ اجمن عزل مبد دفیل قربا کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا کوئی اجر نہیں مانگتا کوئی مزدوری نہیں مانگتا کوئی انعام میں نے کبھی نہیں مانگا عل المد دفیل قربا سوائے قرابت داری کے لحاظ کے اس آیت کو اہل تشید نے توڑ مروڑ کر بہت غلط اس سے نتیجہ نکالا ہے اور وہ یہ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو یعنی اور اس میں خاص طور پر چونکہ ان کے لیے جو ہے وہ حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین نظیر اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کا خاص طور پر یہ کہ ان سے محبت جو ہے یہ مراد ہے یہاں پر حالانکہ اس کا مفہوم بالکل جدا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا لیکن یہ کہ میں تم سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ قرابت کا لحاظ تو کرو میں آخر تمہارے کلبے کا آدمی ہوں قبیلے کا آدمی ہوں تم جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہو جو عرب کی ایک تہذیب ہے اس کا ایک کلچر ہے قرابت کا جو لحاظ ہوتا ہے وہ تو کرو تمہارا جو طرز عمل ہے اس میں تو گویا کہ تم نے ان ساری ہی جو بھی ہماری روایات میں سے جو اچھی چیزیں تھیں میری زدم زدہ میں میرے شقاق میں آ کر تم نے سبھی کو نظر انداز کر دیا ہے. بس یہ ہے اس کا مفہوم اللہ صلک عجمنۃ قربا وبا یخلف حسن عطن لہو فیحا حسنا اور جو کوئی بھی کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں اور بھلائی میں اضافہ کرتے رہیں گے ان اللہ غفور الشکور یقین اللہ تعالی غفور ہے اور شکور ہے ہم یقور الفطر چائن کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرح منسوخ کر دیا ہے فعین یا شاء اللہ یکم قَلْبِكَ اب یہاں پہ خطاب حضور سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فروا رہے ہیں کہ اے محمد اگر ہم چاہیں اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے وہ وحی نہیں آ سکے گی یعنی وحی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے کو جائے یہ کہ آپ اس کو بنائیں گھڑے اور اس کو خود تسلیف کریں یہ تو بالکل خالصتاً آپ کے لیے وہ بھی ہے اگر ہم چاہیں اللہ چاہے تو یہ کہ اسی طرح جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ ہم چاہیں تو لدی اور حاق پھر ہم لے جائیں سب کر کے لے جائیں آپ سے اس وحی کو اور قرآن مجید آپ کے سینے میں سے سب کر لے اختیار مطلق ہمارا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی دخل نہیں وہ یم اللہ باطلا و یوح الحقہ اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو محو کر دیتا ہے بٹا دیتا ہے اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے اپنے کریمات سے ثابت فرما دیتا ہے بس اس میں وقت لگتا ہے لیکن یہ کہ بالآخر احقاط حق اور ابتال باطل یہ الفاظ آئے تھے سورہ انفال میں اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے غزہ بدن میں وہ حقاط حق اور ابتال باطل کا جو ہے برحلہ ہو یا کہ وہ مبرحن ہو گیا واضح ہو گیا اور الفرقان فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین ان علیم بذات میں ذاتی وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے